بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرس ہماری کنزیومر بینکنگ کی اسٹڈی جاری ہے اور ان اوے یہ ہمارا انتیسواں لیکچر ہے جس میں ہم آپ سے کچھ پچھلے لیکچر سے ای آر ایم کے اوپر بات کر رہے ہیں رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ای آر ایم کا کانسٹ ہم نے کوشش کی ہے پچھلے کچھ لیکچر میں اس کے جو موڈیلٹیز ہیں اس کی جو اہمیت ہے اس کی جو سگنیفکینس ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی اور اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ انہیں کنزیومر بینکنگ ان پرٹیکولر این ایس ایچ آپ کہہ لیں کہ بینکنگ اینڈ فائنانس ان پرٹیکولر رسک مینجمنٹ ایک بہت اہم ایریا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے اور جو فائنینشیل کرائسس اور جو ٹرمائل آیا اس نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ رسک مینجمنٹ کی جو کیپیبلٹیز ہیں اس کی جو کمپیٹینسیز ہیں اس کے اندر ایک بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے اور اس کو انٹرپرائز وائڈ لیول پہ انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے ای ERM ایم کا کانسیپٹ جیسے کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا انٹیگریشن آف رسک کیونکہ الٹیمیٹلی جو فرمس جو کمپنیز جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس رسک کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں وہاں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ان کے یہاں ای آر ایم کا کانسیپٹ بہت ویک تھا جو رسک تھے ان کی انٹیگریشن کلیئر نہیں تھی اس لیے کہ مختلف رسک انٹیگریٹ ہو کے ہی اس چیز کو آگے لے جاتے ہیں اور پھر وہ ڈفیکلٹیز پیدا کرتے ہیں اور اس ای آر ایم کے کانسیپٹ میں ہم نے آپ کے ساتھ کے آر کی بات کی کی رسک انڈیکیٹرز اور کی رسک انڈیکیٹرز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ ایک طرح سے لیڈنگ انڈیکیٹرز ہیں جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن ایک ادارہ کس حوالے سے رسک جو ہے وہ کہاں ہے اور کہاں اس کو جانا چاہیے موونگ فارورڈ ہم نے آپ کو کے آر کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں بتایا کہ یہ کے آر جو ہیں ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ KRI کے آر آئی کے سورسز کیا ہے دارے مختلف جو بینک کی ایک اور ادارے کی جو پالیسیز ہوتی ہیں جو ان کے ابجیکٹیوز ہوتے ہیں جو ان کے پلانز ہوتے ہیں جو ان کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ ایک سورس ہوتے ہیں کے آر آئی کے لیے پھر رسک اسیسمنٹ پروسیسز جو ہیں وہ اس کا بنتے ہیں پھر ہسٹوریکل ڈیٹا جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے ان پٹ آپ کو کے آر آئی ڈیولپ کرنے کے لیے تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے کریکٹرسٹکس کی بات کی تو اس میں یہ بتایا کہ یہ ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے یہ کوانٹیفائی ہونے چاہیے اور یہ رسک ڈرائیورس پہ بیس کرنے چاہیے کہ جو رسک کی ہیں وہ کس طرح ایمرج ہوتی ہیں اور کے آر آئی اس کو کس طرح کیپچر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کے آر آئی جو ہے مینجمنٹ کو ایک طرح سے انڈیکیٹ کریں ایک طرح سے ان کو ایک انفارمیشن دیں کہ اگر انہوں نے جو ڈسیزن لینے ہیں کے آر آئی کے حوالے سے رسک کے حوالے سے تو کے آر آئی ان کو کہاں ہیلپ کرتے ہیں اسی طرح کے آر آئی شوڈ بی کاسٹ افیکٹو اٹ شوڈ بی سمپل یہ ہم نے آپ کو بتایا اور ظاہر ہے کے آر آئی کی اہمیت اس چیز سے واضح ہوتی ہے کہ آج کل کے دور میں جو لیڈنگ آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے ای آر ایم کے حوالے سے کافی آگے فارورڈ وہ آئے ہیں اور انہوں نے ایک طرح سے وہ رول ماڈل ہیں یا بینچ مارکنگ کے انہوں نے ایک طرح سے اسٹینڈرڈس اسٹیبلش کیے ہیں وہاں کے کا ریجیم بہت اہم ہے اس کے بعد ہم نے ای آر ایم رپورٹنگ کی بات کی ای آر ایم رپورٹنگ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کا بھی کانسیپٹ بہت اہم ہے کہ رپورٹنگ شوڈ ناٹ بی جسٹ پیسو رپورٹنگ it should be done ان a way not only for the internal انٹرنل and board of directors but بٹ external for public as well جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی ڈسکلوجر کا جو کانسیپٹ ہے تو ای آر ایم رپورٹنگ میں یہ چیز اہم ہے کہ یہ ایک ون آف سورس ہونی چاہیے ایک ہینڈی سورس ہونی چاہیے مینجمنٹ کے لیے اور اس میں ڈیش بورڈ کا اور اسکور کارڈنگ کا کانسیپٹ بھی ہم نے انٹروڈیوس کیا اور آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کس طرح On a real time basis management کے پاس information ہونی چاہیے اور یہ information filter ہو کے summarize ہو کے decision makers کے سامنے آنی چاہیے تاکہ ان کو پرابلم نہ ہو کہ وہ ڈیٹا کے اندر گم نہ ہو جائیں تو یہ ای آر ایم رپورٹنگ کا کانسیپٹ تھا اس کے بعد ساتھ ساتھ جو کوشچنز وہاں پر کہے جاتے ہیں جو آس کیے جاتے ہیں کہ وہ جو رسک جو اسکولیٹ ہو رہے ہیں اس کو کیپچر کیسے کیا جا رہا ہے اس کو اٹینشن کیسے دی جا رہی ہے رسک پروفائل میں جو ہے جو اس میں اندر چینجز آ رہی ہیں وہ کس طرح اس کو کے آر جو ہے اس کو کیپچر کرتے ہیں ای آر ایم کا رپورٹنگ سسٹم اس کو کس طرح ایک طرح سے لیتا ہے یہ ساری چیزیں بھی ہم نے آپ کو بتائیں اس کے بعد جو ہم نے ای آر ایم کے کانٹیکٹ میں رپورٹنگ کانٹیکٹس میں ہم نے آپ کو بتایا جو اسکیمیٹک تھی ایک ہم نے آپ کے ساتھ سلائیڈ شیئر کی تھی جس میں بتایا تھا کہ ایک اسنیپ شاٹ تھی ای آر ایم کی جس کے اندر جو مختلف ایریاز ہیں رسک کے وہ کس طرح آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں اس میں رسک کے مخت... جو کمپنی کے مختلف فرمز کے مختلف فنکشنز ہیں تو دی ایکسٹینٹ کے اس میں ایچ آر بھی شامل ہے اس میں مارکیٹنگ بھی شامل ہے اس میں آپریشنز بھی ہیں اور اس میں دوسرے ایریاز بھی ہیں اس کے بعد اس میں رسک کی انالسس رسک کی اسیسمنٹ رسک کی رپورٹنگ اور اس کے بعد اس کو سب ایک طرح سے کمبائنڈ کر کے سمرائز کرنا اس کے بعد جو رسک کیٹیگریز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا باٹم لائن جو تھی اس میں یہ ہے کہ جس میں کریڈٹ رسک جو بہت زیادہ کامن ہے بینکنگ اور فائنانس بزنس میں مارکیٹ رسک ہے آپریشنل رسک ہے لیکوڈ رسک ہے ریپوٹیشنل رسک ہے اور دوسرے جو انوائرمنٹل رسک ہیں وہ بھی یہ اس اسکیمیٹک میں کیپچر کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور جب ہم نے پٹ فالس کی بات کی تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ای آر ایم کو ایک کمپلائنس فنکشن کے طور پہ نہ لیا جائے بلکہ اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے ویلیو ایڈیشن فنکشن ہے یہ جو کمپنی ہے یا فرم ہے جو ادارہ ہے یا آرگنائزیشن ہے اگر ای آر ایم کو اس کی ٹرو اسپرٹ میں فالو کیا جائے تو یہ ویلیو ایڈیشن کرتی ہے اور کمپنی کی پروفٹیبلٹی کمپنی کی گروتھ اور کمپنی کے دوسرے جو اسٹریٹجک اوبجیکٹیوز ہیں اس کو اچیو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک پٹ فال یہ ہے کہ ای آر ایم کے وجہ سے بہت سے لوگ بہت زیادہ ڈیٹا کے اندر گم ہو جاتے ہیں وہ پرورٹائز نہیں کر سکتے تو ضرورت اس چیز کی ہے اس کو پرورٹائز کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو پٹ کے کانٹیکٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی وہ یہ تھا کہ اس میں سائلوز بسٹنگ کا کانسیپٹ ہے کہ یہ کمیونیکیشن آل اوور دا آرگنائزیشن ہونی چاہیے سائلوز نہ صرف یہ نہیں کہ اس کو صرف لپ سروس ہونی چاہیے بلکہ جو سائلوز بن جاتے ہیں جس کے وجہ سے کمیونیکیشنز میں پرابلم آتی ہے ان سائلوز کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ساتھ ساتھ اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو ڈیش بورڈ کا کانسیپٹ اور جو اس کا ہے اس کو آپ اس طرح سے لیں کہ وہ آن ریئل ٹائم بیسس ڈسیزن جو ہے مینجمنٹ ان کے سامنے آئے اور ان کے سامنے ڈیش بورڈ اور جو اسکور کارڈ ہے اس طرح تاکہ وہ انالیس کر سکیں جس کو واٹ ایف کا کانسیپٹ کہتے ہیں تو اس طرح ہم نے لاسٹ لیکچر میں ای آر کا ایک طرح سے پورا جو آپ کے ساتھ جہاں تک ہو سکا شیئر کیا اور اسی اب کانٹیکسٹ میں اسی حوالے سے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے اگر ہم یہ ایک چیز کہیں کہ آگے بڑھتے ہوئے کہ جو کانسیپٹ ہے جو ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انٹروڈیوس کریں گے وہ ہے رسک ایپیٹائٹ کا جیسا کہ ورڈ سجیسٹ کرتا ہے ہاؤ ہنگری آر یو رسک کے حوالے سے ہم نے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے کافی لیکچرس میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کیا کہ بینکنگ از اے رسک بزنس جو فنڈامنٹلس ہیں بینکنگ کے وہ وقت کے ساتھ نہیں بدل رہا ہے اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں ایزمشن ضرور چینج ہو رہی ہیں جو کرائسز آئے ہیں اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں لیکن فنڈامنٹلس یہی ہیں کہ بینکنگ از اے رسک بزنس اور جب ہم نے ای آر ایم کی بات کی رسک مینجمنٹ کی بات کی تو اگر آپ نوٹ کریں تو اس میں ٹیک ان فار گرانٹیڈ رسک لے لیا گیا تھا رسک از دیئر رسک ہیز ٹو بی مینیج رسک ہیز ٹو بی مانیٹرڈ رسک ہیز ٹو بی ان اے وے اسیسڈ رسک ہیز ٹو بی کنٹرولڈ اور آپٹومائز اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی وہ رسک کی اپٹائٹ ایک کمپنی کے لیے ہے کیا ٹو دا ایکسٹینٹ کہ یہ کمپنی جب رسک کی بات کرتی ہے خاص طور پہ جو فائنینشیل اور بینکنگ آرگنائزیشنز ہیں اس میں risk appetite کا جو کانسیپٹ ہے وہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے اب تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بات کریں کہ رسک اپیٹائٹ ہے کیا اس کی definition کیا ہے how it should be defined ہاؤ اٹ اس سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ رسک ایپیٹائٹ کی اہمیت کیوں ایک دم سے سامنے آگئی ہے جس طرح ہم نے رسک مینجمنٹ کی اور ای آر ایم کی بات کی تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ جاننا ضروری ہے کہ ایپیٹائٹ رسک ایپیٹائٹ از اے ویری امپارٹینٹ کانسیپٹ اس لیے کہ اس کے اندر جو لوگ جنہوں نے رسک کے اوپر بہت کام کیا ہے جو رسک مینجمنٹ کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو بینکنگ اینڈ فائنینشل رسک انڈسٹری کے اندر جو لوگ ایک طرح سے اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں وہ رسک اپیٹائٹ کو بہت اہمیت دیتے ہیں ان کے نزدیک اٹ از اے سارٹ آف ہارٹ آف رسک مینجمنٹ اور ان اے وے کارنر سٹون آف دا رسک مینجمنٹ فریم ورک جب یہ بات ہوئی تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیا ایک دم سے رسک اپیٹائٹ کی سگنیفیکینس سامنے آئی ہے ظاہر ہے اس کی وجوہات مختلف ہیں ایک تو یہ ہے جو ریگولیٹری پریشرز ہیں جو بازل ٹو کے حوالے سے اور پھر اس ساتھ ساتھ جو گڈ گورننس کا کانسیپٹ ہے انہوں نے رسک اپیٹائٹ کو ایک طرح سے ہائی لائٹ کیا اور اب یہ بھی دیکھا گیا کہ جو مختلف کمپنیوں کے فرمز کے اور خاص طور پہ بینکنگ اور فائنانس کی جو کمپنیاں ہیں اس کے جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو وہ اپنی فرم کے ساتھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کو بھی کیا مد نظر رکھا جا رہا ہے رسک کے حوالے سے تو رسک اپٹ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس کی بیسس پر ہی ایک کمپنی اپنا جو رسک کا فریم ورک ہے اس کو ہم ای آر ایم یا رسک مینجمنٹ کرتے ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں ان اے وے اٹ از اے سارٹ آف اسٹارٹنگ پوائنٹ فار اینی کمپنی وچ از ویری سیریس اینڈ پرو ایکٹیو ان مینیجنگ دا رسک بی اٹ کمپنی بینکنگ کمپنی اور فار دیٹ میٹر اینی ادر کمپنی کیونکہ رسک کا ایلیمنٹ اب آہستہ آہستہ سب کے اوپر بہت زیادہ اجاگر ہوتا جا رہا ہے کہ اس کو مینج کرنا اور مینج میں جو آپ کو جیسے پتا ہی ہے کہ اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا اس کو سیس کرنا اس کو مانیٹر کرنا اس کو رپورٹ کرنا اس کو پھر رسک ریوارڈ اپٹومائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو لے کے چلنا آگے اس لحاظ سے رسک اپیٹائٹ اہم ہو جاتی ہے آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسک ایپیٹائٹ کا ایک طرح سے ڈیفینیشن کیا ہے اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کو کوشش کرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس میں وہ لوگ وہ ایک طرح سے ایلیمنٹس جنہوں نے اس رسک مینجمنٹ کے ٹاپک پہ بہت کام کیا ہے اور خاص طور پر جو اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں ان کے مطابق ان کے اوپینین میں رسک ایپیٹائٹ کا جاننا اور اس کے ساتھ رسک کیپیسٹی کا بھی کانٹیکسٹ ہے کانسیپٹ ہے اس کا جاننا اس کا سمجھنا اس کو آرٹیکولیٹ کرنا اس کو پوری آرگنائزیشن کے اندر کمیونیکیٹ کرنا اور جو جو مختلف بزنس یونٹس ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا اہم ہو جاتا ہے یہ صرف ایک ٹاپ لیول پہ بورڈ لیول پہ یا سینئر مینجمنٹ لیول پہ ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کو ایک طرح سے اوور ویو کے ساتھ رسک ایپیٹائٹ کے کانٹیکس کو جو ہے کانسیپٹ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسک ایپیٹائٹ جو ہے اس کو اگر ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں یا اس کو آرٹیکولیٹ کرنے کی کوشش کریں تو رسک ایپیٹائٹ کا جو کانسپٹ ہے جو اس کا آئیڈیا ہے وہ کس طرح ایمرج ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹ کوڈ بی اے کامبینیشن آف three تھنگس تھری تھنگس کیا ہیں ایک تو کوئی بھی دارہ ہو اس کی جو ایک ڈیزائرڈ کریڈٹ ریٹنگ بہت اہم ہوتی ہے یہ ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈر کے حوالے سے کہ جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ بھی جو ریٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کی جو ریٹنگ ہوتی ہے ڈیزائرڈ ریٹنگ فار اینی کمپنی از آلویز امپورٹنٹ ایز یو نو جیسے کریڈٹ ریٹنگ ہے ٹریپل اے بی یا اے پلس یہ ساری چیزیں آپ اس آپ کے علم میں ہیں اور آپ کے نالج میں ہیں تو کریڈٹ ریٹنگ کی جو ڈیزائرڈ لیول ہے اس کا ظاہر ہے ایک فیکٹر ہوتا ہے جو رسک اپیٹائٹ کو ڈیفائن کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ریگولیٹری کیپیٹل ریکوائرمنٹ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں خاص طور پہ بینکنگ میں فائنانس میں جو بازل ٹو کے حوالے سے اور اس وقت پاکستان میں بھی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ اس چیز کو ظاہر ہے بہت مانیٹر کر رہا ہے اور ایمفسائز کر رہا ہے ٹیئر ون اینڈ ٹیئر ٹو کیپیٹل جو ریگولیٹری کیپٹل ریکوائرمنٹس ہیں ان کا کانسیپٹ اس کو مدنظر رکھنا پڑتا ہے جب آپ رسک کو سامنے لے کے آتے ہیں جب رسک اپٹائٹ کی آپ بات کرتے ہیں رسک ٹالرنس کی بات کرتے ہیں اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے ریلیونٹ سولوینسی نیڈز اب ریلیونٹ سالونسی نیڈز ظاہر ہے ریلیونٹ ہیں فرام آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن فرام انڈسٹری ٹو انڈسٹری ایون فرام یونٹ ٹو یونٹ اب سولوینسی کا جو کانسیپٹ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے خاص طور پہ فائنینشیل ٹرموائل کے بعد اس کے اندر لیکوڈیٹی کا کانسیپٹ بہت امپارٹنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو چیز اہمیت اختیار کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی میچورٹیز ہیں لائبلٹیز اور ایسٹس کی ان کے اندر مس میچ یا گیپ کتنا ہے یہ ایک سولوینسی کی اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اگر آپ اپنی تین کامبینیشن کو دیکھیں تو یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں یہ اسٹیبلش کرتے ہیں ایبلٹی آف دا انسٹیٹیوشن To withstand shocks And therefore define its risk appetite اب آپ یہ کہیں گے کہ ایبلٹی کیا چیز ہے ظاہر ہے جب آپ ان تین چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو ایبلٹی ٹو shock اسٹینڈ اب شوق کا کانسپٹ ہم سب جانتے ہیں جب ہم بار بار رسک کی بات کرتے ہیں تو رسک ایک ایسا ایلیمنٹ ہے وچ لیڈس ٹو to وچ لیڈس to شاکس ٹو بزنس ڈسٹپشن لیڈس ٹو تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو شوق کو ایبزارو کرنے کی ایبلٹی ہے اس کو ڈٹرمین کرنے کے لیے رسک ایپیٹائٹ کی ڈیفینیشن اس کی آرٹیکولیشن اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے جب ہم نے یہ بات ایبلٹی کی کی ان تین ایٹوٹس کے کمبینیشن کی تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ رسک ایپ جو ہے اٹس اے سارٹ آف فاؤنڈیشن اور اینی رسک مینجمنٹ فریم ورک فورانی ای آر ایم فریم ورک اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب اس کانسیپٹ کو آپ آگے لے کے چلیں گے جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہوگا کہ اس کی ضرورت اس کی اہمیت اس کی سگنیفکنس کس تک ہے اور کیوں ہے اور اس کا چونکہ لنک جب ہم نے پہلے اگر بات کی اگر آپ کو یاد ہو اوورال آل بزنس سے نہیں تھا صرف رسک کیٹیگری سے تھا رسک کی آئیڈینٹیفیکیشن سے تھا کی آر آئی کے حوالے سے تھا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ رسک ایپیٹائٹ ان اے وے کورس دا ہول آرگنائزیشن ان اے وے اٹ از ڈائریکٹلی لنک ٹو دا اسٹریٹجک آبجیکٹس آف دا کمپنی جو آپ اس کے بزنس پلانس ہیں اور اس کے جو دوسرے سارے ایریاز ہیں اس کو یہ کور کرتا ہے ان اے وے اٹس این اوور آرچنگ کانسیپٹ رسک اپیٹائٹ جو کہ اگر اس کو ہم کوشش کریں گے انڈرسٹینڈ کرنے کی تو اس میں ہمارا جو پھر رسک مینجمنٹ کا جو ابھی تک ہم نے بات کی ہے ای آر ایم کی بات کی ہے اس میں ہوپ اور کلیئرٹی آ جائے گی جب ہم اس طرح بات کرتے ہیں تو پھر رسک اپٹائٹ کو ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اٹس دی رسک ٹالرنس آف این آرگنائزیشن کہ وہ کس حد تک رسک کو ٹالریٹ کر رہی ہے وہ کر سکتی ہے تو ظاہر ہے جب ٹالرنس کی بات آتی ہے تو اس میں ایک پہلو یہ آ جاتا ہے کہ آپ رسک کو ٹالریٹ کر رہے ہیں یا اوائڈ کر رہے ہیں تو جو ایکسپرٹس ہیں جو اس میں اتارٹیز ہیں اور جنہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے وہ ایک سجیشن یہ دیتے ہیں کہ دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس بٹوین رسک ایورژن اینڈ رسک انووے ٹیکنگ کہ آپ رسک کو نہ صرف اوائڈ کر رہے ہیں بلکہ آپ رسک زیوم کر رہے ہیں اس کے اندر آپ بیلنس ڈرائیو کریں گے کیونکہ یہ بات اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آپ اگر رسک کو ٹوٹلی totally اوائڈ کر لیں ٹوٹلی totally اس کو اگنور کر دیں ان دا سینس اوائڈ کر کے آپ رسک نہ لیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے خاص طور پر جو بینکنگ بزنس ہے دین یو کانٹ ڈوئنگ دا بزنس یو آر ناٹ ڈوئنگ جسٹس ٹو یور اسٹیک ہولڈر اس لیے کہ آپ نے رسک کو بہتر طور پر سمجھ کے اور خاص طور پہ رسک ایپیٹائٹ کی ڈیفینیشن کے حوالے سے اپرچونٹیز کو آپ نے ایکسپلوئڈ کرنا ہے جو بزنس کی اپارچونیٹیز ہیں جس کے اندر رسک ہیں اگر آپ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے تو وہ اپرچونیٹیز ایک طرح سے آپ مس کریں گے اور پھر ان کمپیٹیو ورلڈ آپ کا جو پیرز ہیں جو کمپٹیشن میں آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں وہ ظاہر ہے اس کے ایڈوانٹیج لے کر آپ سے آگے نکل سکتے ہیں تو یہاں بات نہ صرف سروائیول کی ہو رہی ہے بلکہ گروتھ کے حوالے سے بھی اور سروائیول کے حوالے سے بھی یہاں کانسیپٹ ہے کہ آپ نے بیلنس کرنا ہے رسک کو زیوم کرنے کے لیے اور اس کو اوائیڈ کرنے کے لیے جیسے کہ دوبارہ میں کہوں گا کہ اوائیڈ رسک کرنا بہت آسان ہے لیکن دیٹ از ناٹ دی سولوشن آف دا پرابلم یو ہیو ٹو انڈر ٹیک رسک بٹ یو ہیو ٹو فسٹ انڈرسٹینڈ اٹ اٹس امپلیکیشن این آل دیس تھنگس اس لیے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسک کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے اگر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ اس طرف آئیں اور اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں اٹ از ان اے وے Is the amount of risk an organization is willing to take in order to undertake the value which it has proposed? Or in other words, it is the in a way the amount of risk which an organization is ready or willingness to accept or resume so that they can achieve their strategic objectives. If you have a question here, if you have a definition, there are واضح ہو کر سامنے آتی ہیں جس کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے جس کو ایک طرح سے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے دی اماؤنٹ آف رسک جب آپ اماؤنٹ آف رسک کی ہم بات کرتے ہیں تو لاجیکلی جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے رسک کو میجر کرنا ہے جب تک آپ ایک چیز کو میجر نہیں کریں گے آپ اس کو کوانٹیفائی نہیں کریں گے تو اس کی کانٹیکٹ میں اماؤنٹ آپ کے سامنے آئے گا تو پہلا تو چیز واضح ہو گئی In order to have an articulated and well defined risk appetite, you have to quantify you have to in a way understand the parameters, the qualitative, the quantitative measures of risk so that you can say this is the amount of risk a company can undertake. willing to take the risk Jab aapne quantify Kardia to a willingness. Ki. اب ولینس کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں جو چیز سامنے آتی ہے کہ ایک ادارہ ایک بینک ہو یا کوئی اور ادارہ ہو جس نے اپنے رسک کو کوانٹیفائی کر لیا ہے آئیڈینٹیفائی کر لیا اور یہ اماؤنٹ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایز اے رسک اپیٹائٹ لینے کو تیار ہیں ولنگنیس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں جو ان کی کمپیٹینسیز ہیں جو ان کی ریسورسز ہیں جو ان کا سیٹ ہے وہ بھی اس اماؤنٹ کو ان کی ولنگنیس کو سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں یہ ضروری ہے اس لیے کہ اس کے بغیر خالی ولنگنیس ظاہر کر دینا کہ جی ہم اتنا رسک لے سکتے ہیں اٹ وونٹ میک اینی سینس ایٹ آل کے ساتھ جو چیزیں پھر لنک ہو گئیں وہ اس کی کمپیٹنسی ہے ان کی کپیسٹی ہے ان کی ایبیلیٹی ہے ان کی پرٹیکولر مارکیٹ کنڈیشنز ہیں ان کی انڈسٹری کی سیچویشن ہے بہت سارے فیکٹرز اس کے اندر پھر ظاہر ہے آ جاتے ہیں جو اس کو ہے اس کے بعد جو تیسرا ڈیفینیشن میں ایلیمنٹ ہے وہ ویلو کا ہے یا اسٹریٹیجک آبجیکٹیوس کا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ویلو آپ جو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اسٹیک کے لیے شیئر کے لیے آپ اپنے ان کے لیے اس کے اندر کلیرٹی ہونی چاہیے جو آپ کے اسٹریٹجک آبجیکٹوز ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ ہونے چاہیے آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے ان کا جو پرسپشن ہے آپ کی کمپنی کے متعلق یہ کمپنی جو ہمیں ویلو کریٹ کر کے دے رہی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کمپنی جو ہے جس طرح یہ آپریٹ کر رہی ہے ان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر رہی ہے یا اسٹریٹجک اوبجیکٹیوز آف دا کمپنی ہے جس میں ہم سب جانتے ہیں مارکیٹ شیئر بھی ہو سکتا ہے پروفیٹیبل گروتھ بھی ہے اس کے اندر پھر آپ یہ کہہ لیں کہ ریگولیٹری کمپلائنس کی ریکوائرمنٹس بھی ہیں اس کے کیپیٹل مینجمنٹ کا بھی کانٹیکسٹ ہے تو یہ سارے جو ایک اسٹریٹجک اوبجیکٹیوز ہیں یہ اس کے اندر آ جاتے ہیں اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو ہم نے ایک ڈیفینیشن جو کہ اس کی مختلف ڈیفینیشن ہے اس کے ساتھ ہم نے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جو کانسیپٹ سامنے آیا اٹس اے وائڈ رینجنگ کانسیپٹ رسک ایپیٹائٹ جب ہم رسک ایپیٹائٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹ ان اے وے کمز آؤٹ آف دی ریل آف اونلی رسک مینجمنٹ رسک مینجمنٹ ان اے وے از اے محدود آپ کہہ لیں ان کانسیپٹ بٹ رسک اس کو ایک طرح سے کور کرتا ہے پوری ادارے کو پورے انٹرپرائز کو اور جب اس ڈیفینیشن کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر جب رسک میٹرکس ہیں جو میتھڈولوجیز ہیں اور ڈسیزن کی جو رپورٹنگ ہے وہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ رسک ایپیٹائٹ جو ہے یہ ایک ڈائنامک لنک بنتا ہے اسٹریٹجی میں بزنس پلانز میں اور رسک مینجمنٹ میں کیونکہ دیکھیے یہ ڈائنامک لنکیج بہت ضروری ہے ہم نے تھرو آؤٹ اس چیز کو ایمپسائز کیا ہم نے شروع میں بھی جب بزنس ماڈلس کی بات کی تھی بینکنگ کے اور آپریشنل ماڈلس کی تو اس میں جو لنکیجز ہیں وہ ایک ڈائنامزم کو ایک ڈائنامک آپ کہہ لیں فیکٹر کو ایک طرح سے جنم دیتے ہیں تو اس ڈائنامزم کو اس لنکیجز کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے اور رسک کے حوالے سے بھی یہ چیزیں اہم ہو جاتی ہیں اور اسی طرح جب آپ ایک آرٹیکولیٹ کرتے ہیں رسک اپیٹائٹ کو تو اس کے لیے آلڈو اٹس اے کمپلیکس ٹاسک بٹ اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ دا پوائنٹ از ہاؤ یو اسٹارٹ ہاؤ یو گو اباؤٹ دیٹ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں اگر آپ پہلے سے ہی باک ڈاؤن ہو جائیں گے کہ بھائی یہ بہت بڑا چیلنج ہے یا بہت بڑا کمپلیکس ٹاسک ہے اٹ از ناٹ پاسبل تو پھر ظاہر ہے آپ کا کام مشکل ہو جائے گا ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کو جو بھی ڈیفینیشن ہو جیسے بار بار کہا جا ہے اس کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں اور پریکٹیکل اس میں اور تھیوری میں اکثر گیپ بھی نظر آتے ہیں یہ انہی اتھارٹیز کا انہی ایکسپرٹس کا کہنا ہے لیکن ضرورت اس چیز کی ہے ان گیپس کو ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈ کیا جائے اور جو بیسٹ پریکٹیسز ہیں جو بینچ مارکس ہیں اس کو سامنے رکھ کے اس کو کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم چیز ہے کہ اس میں سارے ایلیمنٹ کوانٹیفائی نہیں ہو سکتے اور جب ہم بیلنسڈ میجرس کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز اہمیت کا اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کہ رسک اپیٹائٹ میں کوالٹیٹو اور کوانٹیٹیو میجرز کا ایک بیلنس ہونا چاہیے حالانکہ کوشش یہی ہونی چاہیے جیسے ہم نے کے آر کے حوالے سے آپ سے بات کی تھی کہ زیادہ تر میجرز جو ہیں رسک کے وہ کوانٹیفائی ہونی چاہیے لیکن ظاہر ہے مثال کے طور پر آپ کا جو ریپوٹیشنل ایک طرح سے جو ایریا ہے وہ کوانٹیفائی نہیں ہو سکتا پھر بہت سارے جو آپ کے آبجیکٹوز ہوتے ہیں وہ کوانٹیفائی نہیں ہو سکتے اسی حوالے سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کو جس حد تک ممکن ہو کوانٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے اور پھر رسک ایپیٹائٹ میں جب یہ میزر میجرس ایک بیلنس بن کے سامنے آتے ہیں تو پھر رسک ایپیٹائٹ کی اہمیت جو ہے وہ اور زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے اور اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ بہت سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنس ڈفرنٹ ہوتی ہیں جو ہم آپ کو جب اپروچ کی بات کریں گے تو اس میں یہ چیز مزید واضح ہو جائے گی آئیے اب ہم چاہتے ہیں کہ اپروچ ٹو رسک اپیٹائٹ کیا ہونی چاہیے اپروچ ٹو رسک اپیٹائٹ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے اور جس کے اوپر ایمفیس دیا گیا ہے کہ یہ جو ایک طرح سے جو پیرامڈ آپ کے سامنے آ رہا ہے یا فگر جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کا کانٹیکسٹ یا اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ رسک اپیٹائٹ کو ٹو اسٹارٹ وتھ ایک سینئر مینیجر لیول پہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اس کو آپکولیٹ کرنا چاہیے اور پھر ٹاپ ڈاؤن اپروچ جو ہے نا وہ اپنانی چاہیے اب ٹاپ ڈاؤن اپروچ کو اپنانے کا مقصد صرف یہی ہے اور اس کا فائدہ یہی ہے اس کی امپلیکیشن یہی ہے اور اس کی افیکٹونیس یہی ہے کہ اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ آ جاتے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنا یہ رسک اپیٹائٹ کا جو کانسیپٹ ہے جو اس کا کانٹیکسٹ ہے اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں شیئر کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو اہم ترین چیز ہے اس میں وہ جو ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بھی ایکسپیکٹیشنز ایکسپلسٹ ہو کے سامنے آتی ہیں جب ہم بار بار اسٹیک ہولڈرس کی بات کر رہے ہیں اور رسک ایپٹائٹ میں آپ دیکھیں گے کہ اسٹیک ہولڈرس کا ذکر بار بار اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشنس بہت اہم ہوتی ہیں اور وہ ہی الٹیمیٹری پالیسیز کو اسٹریٹجیز کو ڈرائیو کرتی ہیں اور جب ہم اسٹیک ہولڈرس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کچھ اسٹیک ہولڈرس انٹرنل ہوتے ہیں اور کچھ ایکسٹرنلز ہوتے ہیں انٹرنل اسٹیک ہولڈرز میں ظاہر ہے آپ کی سینئر مینجمنٹ ہے آپ کا بورڈ ہے آپ کے امپلائیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بھی اہمیت ہے آپ کے انویسٹرز ہیں آپ کے شیئر ہولڈرز ہیں آپ کے ریگولیٹری باڈیز ہیں آپ کی ریٹنگ ایجنسیز ہیں تو یہ جو کامبینیشن آف آل دیز شیئر ہولڈرس اور ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اہمیت کی حامل ہے۔ ظاہر ہے ان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے ویوز کو ان کی ایکسپیکٹیشنس کو بیلنس کریں اور پھر جو آپ ججمنٹ ڈرائیو کریں وہ ایک بیلنس ججمنٹ ہونی چاہیے اس لیے کہ دیکھا یہ گیا ہے اور پریکٹیکل اگزامپل یہی سامنے آئی ہیں کہ اگر آپ نے کچھ سٹیک ہولڈرز کی ایکسپیکٹیشنس کو تو آپ نے ایک طرح سے اکاؤنٹ فار کر لیا اور باقی لوگوں کو نہیں کیا تو اس میں پھر پرابلمز آتی ہیں اور پھر رسک اپیٹائٹ کا جو جی سٹیٹمنٹ ہے اس کی آٹیکولیشن ہے اور اس کی ایکچولی امپلیمنٹیشن جو ہے اس میں پھر پرابلمس آنا شروع ہو جاتی ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ کا فائدہ یہی ہے کہ آپ سارے اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لیتے ہیں پھر آپ اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو پرسیپشن ہے خاص طور پہ ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرس کا جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن اور خاص طور پہ آج کل کے وقت میں جس میں ایک طرح سے انسرٹنیٹی اور فائنینشیل ٹرموائل کا ذکر اور ابھی تک امپیکٹ سب کو نظر آ رہا ہے اس میں ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز لائک کریڈٹ ایجنسیز ریگولیٹرز اور انویسٹرز ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت اہم ہوتی ہیں اور ان کا جو پرسیپشن ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے اور وہ الٹیمیٹلی ڈیٹرمن کرتا ہے اس لیے کہ جو جس کمپنی نے جس ادارے نے مارکیٹ میں جا کے اپریٹ کرنا ہے کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے ان کے لیے یہ پرسپشن بہت اہمیت کا حامل ہے وہی وہ الٹیمیٹلی ان کی پروڈکٹ اینڈ سروسز کی ایکسپٹیبلٹی اور نان ایکسیپٹیبلٹی کو ڈٹرمن کرتے ہیں تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس میں ٹاپ ڈاؤن اپروچ جو ہے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اس کے برعکس اگر یہ کوئی کہے وائی ناٹ دا باٹم اپ اپروچ کہ آپ نیچے سے اس چیز کو لے کے چلیں تو باٹم اپ اپروچ اکارڈنگ ٹو دا پیپل ہو ہیو ایڈوکیٹڈ دس آئیڈیا اور جو کہ میں نے بار بار کہا انڈسٹری کے گروز ہیں ایکسپرٹس ہیں اتارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ باٹم اپ اپروچ کا نقصان یہ ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ اس کو کور کرتا ہے وہ انٹرنل انوائرمنٹ کو وہ اپروچ کور کرتی ہے اور وہ اسٹیٹس اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ فارورڈ لوکنگ نہیں ہوتی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹرنل اسٹیک کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پا سکتے ان کی ایکسپیکٹیشنس کو ان کی پرسپشنس کو آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے اس لیے باٹم اپروچ کی نقصانات یہ ہیں اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ جو ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے اس کو سمجھا جائے سارے اسٹیک کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جائے شیئر کیا جائے اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کو نیکسٹ اسٹیج جو امپلیمنٹیشن کا یہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ جب ہم نے بات کی رسک اپٹ کی تو اس میں ایک اور کانسیپٹ سامنے آیا وہ ہے رسک کیپیسٹی کا ظاہر ہے جب ہم نے میکسیمم the amount of impact ہم نے بات کی تھی کہ رسک کا امپیکٹ جو ولنگنیس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ رسک کیپیسٹی بھی ہے جو ایک ایک میکسیمم اماؤنٹ ہے جو ایک ادارہ جو ایک آرگنائزیشن رسک لے سکتا ہے اس لیے رسک کیپیسٹی اور رسک اپیٹائٹ کے ڈفرنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے رسک کیپیسٹی ایک میکسیمم اماؤنٹ ہے جو اکارڈنگ ٹو دی سرکمسٹانسز اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اکارڈنگ ٹو دا گراؤنڈ ریالٹیز اکارڈنگ ٹو اسٹرکچر اور ریسورسز آف دا آرگنائزیشن ایک رسک کیپیسٹی ڈیٹرمن ہوتی ہے ود ان دیٹ رسک کیپیسٹی آپ رسک ایپیٹائٹ کو ایک طرح سے ڈٹرمن کرتے ہیں آرٹیکولیٹ کرتے ہیں یہاں جو ضرور, ضروری چیز ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی وہ یہی ہے کہ آپ کو پھر رسک کیپیسٹی کو بھی ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس کو میجر کرنا ہے تاکہ ود ان دیٹ آپ ایک مارجن ڈرائیو کر سکیں آپ جس کو بفر کہتے ہیں یا سیفٹی مارجن جس کو کہتے ہیں اور یہ سیفٹی مارجن اگین ڈپینڈ کرے گا ایک ہولڈرس کی ویریس ایکسپیکٹیشن مثال اس کی یہ دی جا سکتی ہے کہ جو ایک انویسٹر ہے جو آپ کی کمپنی میں انویسٹ کر رہا ہے اس کے نزدیک ریٹرنز زیادہ امپورٹنٹ ہیں ظاہر ہے وہ ریٹرن کو اہمیت دے گا اس کے برعکس ایک جو ریٹنگ ایجنسیز ہے ان کے نزدیک جو ڈیفالٹ ہے کمپنی کا جو کی سولوینسی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنس اور ان کی پرسیپشنس کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کمپیٹنگ پرسیپشنس کو ان کی اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے اور اکارڈنگلی وقت کے ساتھ ساتھ رسک اپیٹائٹ کو وہ کیا جائے پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک جو اس میں ہے وہ ٹارگیٹ رسک پروفائل ہے اور ایکچوئل رسک پروفائل ہے یہ بھی ظاہر ہے ود ان دیٹ آپ کہہ لیں کہ جب آپ نے رسک کیپیسٹی ڈیٹرمنٹ کر لی پھر آپ نے رسک اپیٹائٹ کو ڈیٹرمن کیا اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے مختلف جو آپ کے بزنسز ہیں جو مختلف آپ کے سیگمنٹس ہیں اس میں اگر آپ نے اس کو ایک طرح سے سیگریگیٹ کرنا ہے اور کرنا ہے رسک کو تو وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی ٹارگٹ الوکیشن کیا ہے اور ایکچوئل آپ کی جو اس کا سچویشن ہے گراؤنڈ میں وہ کیا ہے جب ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں گے تو یہ چیز سامنے آئے گی کہ یہ جو پروسیس ہے آرٹوکولیشن آف رسک ایپیٹائٹ وہ کتنا ڈائنمک ہے اور اس ان آن گوئنگ پروسیس اور یہ کوئی ون آف ڈاکومنٹ نہیں ہے اٹس نیڈ ریویژن اینڈ ری وزٹنگ آن ا آن گوئنگ بیسس اکارڈنگ ٹو دا چینجنگ مارکیٹ کنڈیشن اب ہم جب بیس آف دا پیرمڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز اور جو واضح ہوتی ہے کہ جو مختلف رسک کیٹیگریز ہیں آپ نظارے ان کو ایک طرح سے پروفائل کرنا ہے رسک کا پروفائل اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ سارے رسک کمبائن ہو کے ادارے کے لیے ایک آرگنائزیشن کے لیے رسک کا جو کانسیپٹ ہے رسک کا جو آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر ٹریڈ آف ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے تو جب ہم کیٹیگریز کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بیس آف دا پیرمڈ اس کے اندر ساری جو نارمل رسک کیٹیگریز ہیں اور اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کریڈٹ رسک بھی ہے جو کہ عموماً آرام سے اور ایزیلی کوانٹیفائی ہو جاتا ہے پھر اس میں مارکیٹ رسک بھی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے آپریشنل رسک بھی ہے جو کہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کوانٹیفائی کرنا لیکن جب آپ اس کو پروفائل کریں گے جب اس کو کوشش کریں گے کہ میجر کریں کوانٹیفائی کریں اور کوالٹیٹو ایلیمنٹس کو بھی کمبائن کریں تو یہ چیز پھر کلیرٹی کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں رسک کے حوالے سے وہ کس حد تک کلیئر ہیں کتنی کوانٹیفائڈ ہیں کتنی کوالٹیو ہیں تاکہ جب یہ پروفائل رسک کی جو اپروچ آپ کے پاس آئی ہے رسک اپیٹائٹ کے حوالے سے اس کے اندر جو آرٹیکولیشن کی ہم نے شروع میں بات کی تھی کلیرٹی کی بات کی تھی تو وہ کسی حد تک یہاں پر چیز اچیو ہوتی ہے اس کے بعد آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں جہاں ہم نے کوشش کی رسک ایپیٹائٹ کو ڈیفائن کرنے کی اس کو کس طرح اپروچ کرنا چاہیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وٹ ڈز اٹ لک لائک کہ ایک رسک اپیٹائٹ کے کریکٹرسٹکس کیا ہونے چاہیے اس کے کی اندر کیا ایلیمنٹس ہونے چاہیے اس کے کی کیا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے جس کو آپ دیکھ کر یہ کہہ سکیں کہ دس in a way reflects or represent a company's risk appetite agar jaise hum dekh rahe hain it should be first of all reflective of strategy including organizational objective business plans and stakeholder expectations ye zahir hai ek aap keh lein ke pehla characteristic hai jo shuru mein bhi aapko bataya gaya ke iska linkage puri company business strategy اور اسٹیک ہولڈر کی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ ہے اور یہ ساری چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں جب ہم نے ڈائنامک لنک کی بات کی تو اس جو آپ کی رسک اسٹیٹمنٹ ہے یہاں ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں رسک اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز ڈاکومنٹ کی ایک اسٹیٹمنٹ دی کوئی ایک پیپر بنایا اور اس کو سرکولیٹ کر دیا یہاں سٹیٹمنٹ سے مراد ایک وائبرنٹ ایک سارٹ آف جرنل کہہ یا مینوئل کہہ جو کہ آن گوئنگ بیسس پہ ریوزٹ uh, ہوتا ہے ریوائو ہوتا ہے ریوائز ہوتا ہے کہ وہ ہے اور اٹ اوویسلی جیسے کہ آپ اس میں دیکھیں گے اٹ شوڈ بی ڈاکومنٹڈ ان دا سینس اٹ شوڈ بی پراپرلی ڈاکومنٹڈ اینڈ اپروو بائی دا بوٹ اس کے بعد جو اس میں دوسری چیز جو آتی ہے کہ وہ جو آپ کی بزنس کے سارے آسپیکٹس ہیں بزنس ماڈل کے حوالے سے جو بزنس ماڈل کے کمپونیٹس ہیں کیا رسک ایپٹائٹ اسٹیٹمنٹ نے ان کو بھی اکاؤنٹ فار کیا ہے ان کو بھی کیپچر کیا یا نہیں اور اگر ہم ان کمپوننٹس کو ریکال کرے تو یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ اس میں لنکیجز تھے اس میں ہم نے کمپیٹنسیز کی بات کی تھی اس میں ہم نے اسٹریٹجک ریسورسز کی بات کی تھی اس میں ہم نے کسٹمر انٹرفیس کی بات کی تھی ہم نے اس میں دوسری کمپنیز کے ساتھ لنکیجز کی بات کی تھی پارٹنرشپ کی الائنسز کی ہم نے بات کی تھی تو یہ ساری چیزیں اوور آل بزنس کمپوننٹس جو ہیں بزنس ماڈل کے آپ کی رسک اسٹیٹمنٹ ایپیٹائٹ کی اسٹیٹمنٹ بھی اس کو کاؤنٹ فور کرنا چاہیے اس کے بعد اس کے اندر جو چیز ضروری ہے کہ وہ بہت واضح طور پر ہونا چاہیے ولنگنیس اینڈ کیپیسٹی ٹو ٹیک آن دا رسک یہ جیسے کہ ڈیفینیشن میں بتایا گیا تھا اس کی وضاحت بہت ضروری ہے جب ہم ولنگنیس کی بات کرتے ہیں جب ہم کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور جو اس ڈاکومنٹس کو ایک طرح سے فالو کریں گے اس کو امپلیمنٹ کریں گے ان کے سامنے یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ ولنگنیس اور کیپیسٹی کس حد تک ڈیفائن کی گئی ہے اس کے اندر کیا کلیرٹیز ہیں کیا ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر کیا کمپونیٹس ہیں, ہیں اور اس کے اندر لنکیجز کیا ہیں اس کے بعد یہ جیسے کہ کہا گیا ہے اٹ شڈ بی اے فارمل ڈاکومینٹڈ اسٹیٹمنٹ ان دا سینس میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ہم مختلف جب اگر ہم بینکوں کی مثال لیں تو مختلف مینولز ہوتے ہیں وہاں کریڈٹ کا مینول ہوتا ہے اگر ہم صرف کنزیومر بینکنگ کی بات کریں تو پراپر مینوولز ہوتے ہیں آٹو لونز کے مارگیجز کے پرسنل لونز کے کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے تو یہاں ضرورت ہے کہ یہ ڈاکومنٹس جو ہوگا رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ایک طرح سے سٹینڈرڈ ڈاکومنٹس آپ یا کہہ لیں ایک طرح سے یہ مدر ڈاکومنٹ ہوگا رسک مینجمنٹ کا جو کہ پراپرلی فارملائزڈ ہوگا اور یہ جو سب کو اویلیبل ہوگا کمیونیکیٹ ہوگا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ رسک اپیٹائٹ کے جو کریکٹرسٹکس ہیں جو اس کی اندر جو کمپوننٹس ہیں وہ کیا ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نیکسٹ کریکٹرسٹک ہے جو کہ بہت اہم ہے یہ جو آپ کی رسک اپٹ اسٹیٹمنٹ ہے اٹ شوڈ کنسیڈر دا اسکلس دی ریسورسز اینڈ دا ٹیکنالوجی وچ از الٹیمیٹلی گوئنگ ٹو انڈر دی رسک مینجمنٹ فشنسک مینجمنٹ میں جیسے آپ ہم بار بار کہہ چکے ہیں اس میں آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کے اندر مانیٹرنگ ہے اس کے اندر اسسمنٹ ہے اس کے اندر پھر آپٹمائزیشن ہے تو آپ کی ادارے کی کمپنی کے جو ریسورسز ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ٹیکنالوجی ہے جو آپ کے اسکل سیٹ ہے لوگوں کا کیا وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں یا اس کے اندر گیپ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر اس کے اندر گیپس ہوں گے تو اس چیز آپ کے رسک سٹیٹمنٹ ایک صرف فارمل سٹیٹمنٹ بن کے رہ جائے گی یہ فارمل ان دا سینس کہ اس کی کوئی افادیت نہیں ہوگی اس کی کوئی افیکٹونیس نہیں ہوگی جب ہم فارمل کی بات کرتے ہیں تو یہاں یہ بتانا ضروری ہے فارمل سے مراد صرف فارمالٹی کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ اٹ شڈ بی ڈاکومنٹڈ اٹ شڈ بی افیکٹو انف فار آل دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دا رسک کہ بھائی اس کے اندر جو آپ کے سکل سیٹ ہیں جو اس کے ریسورسز ہیں وہ کیا ہیں اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ کامپیٹیبل ہیں یا نہیں اگر گیپ ہے تو اس گیپ کو کس حد تک کب تک کیسے پورا کرنا ہے اس کے بعد ایک اور اہم اس کا جو نقطہ ہے کریکٹرسٹک ہے رسک سٹیٹمنٹ کی وہ ہے ٹالرنس اور نگیٹو ایونٹس کا حوالے سے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے شروع میں بھی آپ سے بات کی تھی کہ یہ جو رسک اپیٹائٹ ہے اس کو ان یہ کہا جاتا ہے کہ رسک ٹالرنس کا جو ہے لیکن اس کو واضح کرنا اس کو آئیڈنٹیفائی کرنا اس کو کوانٹیفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ رسک ٹالرنس کے بغیر لاس ایونٹس کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر آپ رسک اسٹیٹمنٹ آپ کی نامکمل ہو جاتی ہے اور اس شوڈ بی ریزنیبلی کوانٹیفائڈ کوانٹیفائی کا وہی بار بار کہا جاتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو کوانٹیفائی کرنا چاہیے تاکہ یہ میجر ہو سکے اور جب ہم ٹالرنس کی بات کرتے ہیں تو اس کے ایک تھریشولڈز ہوتے ہیں اس کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں اور ان این گوئنگ جب یہ لمٹ breach ہونے جا رہی ہوتی ہیں یا اس کے اندر کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ وایولیشن ہو رہی ہے تو وہ ایک ٹریگر میکینزم ہونا چاہیے جب ہم نے کے کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ ٹریگر میکینزم یہ ہو کہ آپ کو یہ بتائے کہ رسک اسٹیٹمنٹ میں جو آپ نے تھریش ہولڈس ڈیولپ کیے تھے جو تھریشولڈ آپ نے ایک طرح سے اسٹیبلش کیے تھے وہ breach تو نہیں ہو رہے تاکہ آپ اکارڈنگلی اس چیز کو پرو ایکٹیو ایکشن لے سکیں اور اس کے بعد رسک ایپٹائٹ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو پیریاڈیکلی وزٹ کریں اور اس کو ریوائز کریں اس لیے کہ مارکیٹ جس کے اندر آپ آپریٹ کر رہے ہیں جو مارکیٹ کنڈیشنز ہیں جو سرکمسٹانسیز ہیں وہ تیزی کے ساتھ ان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اگر یہ ایک ون آف ڈاکومنٹس بن کے رہ گیا جو فارمیلٹی کے طور پر انٹروڈیوس کیا گیا اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی ریویژن نہیں آیا تو اس کی افادیت اس کی افیکٹونیس ختم ہو جائے گی تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو آپ ایوالونگ انڈسٹری اور مارکیٹ کنڈیشن کے حوالے سے ریوزٹ کریں اور اس کو دیکھیں اور اس کے بعد جو سب سے آخر میں جو اہم چیز ہے اٹ should بی اپروڈ بائی دا بورڈ اور جب ہم بورڈ کی اپروول کی بات کرتے ہیں تو اگین یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک فارمل اپروول کی بات نہیں ہو رہی جب بورڈ کسی ڈاکومنٹس کو کسی پالیسیز کو کسی پلان کو کسی اسٹریٹجی کو جب اپروو کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آن بورڈ ہیں ایکسٹرنل ایز ویلز انٹرنل اور خاص طور پہ بورڈ از رسپانسبل فار الٹیمیٹلی دی ریزلٹس آف دی آرگنائزیشن اور ہم بینکنگ کی بات کرتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی بات کرتے ہیں جو کہ موسٹلی اور جا ہمارے کیس میں خاص طور پر پبلک لمیٹڈ کوٹیڈ کمپنیز ہیں تو ان کا بورڈ ویسے بھی ان کی ذمہ داری اہم ہوتی ہے اور پبلک کی طرف اور انہیں کانٹیکسٹ آف پاکستان یہ ذمہ داری بورڈ کی ہوتی ہے کہ وہ جو اپروولس دے رہے ہیں اس اپروولس کے پیرامیٹرس کیا ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کو سمجھ کے اپروو کر رہے ہیں اس کی امپلیکیشنس کیا ہیں اور اس کی الٹیمیٹلی امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے یا نہیں اور اس کا اور سینئر مینجرنٹ کا رول اس میں امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو جب ہم سارے کریکٹرسٹکس کو اپنے سامنے لے کے آتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو رسک اپیٹائٹ ہے اور آپ کے ساتھ جو کریکٹرسٹک ش کیے گئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیل نہیں ہے بٹ سجیسٹڈ سارٹ آف ماڈل ہے ایک رسک اپٹ کا کہ اس کی اسٹیٹمنٹ میں کیا کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے اس کے اندر بہت سی چیزیں ایڈ بھی ہو سکتی ہیں نئی وقت کے ساتھ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ اس اسٹیٹمنٹ کو جیسے اسی کے اندر کہا گیا ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈائنامک لنک بٹوین دا اسٹریٹجی اینڈ دا بزنس پلانس اینڈ دا رسک مینجمنٹ تو اس کی ڈائنامزم کو بھی مدنظر رکھنا ہے یہ جو اسٹڈی ہے جو کہ کنڈکٹ کی ہے ایک انٹرنیشنل فرم نے جو کہ کنسلٹنگ فرم ہے وہ ظاہر ہے ان کی ایکسپرٹیز ہے بینکنگ اینڈ فائنانس میں انہوں نے اس اسٹڈی میں یہ چیز انالائز کی کہ وہ میجرس جو کہ کامنلی یوز ہوتے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی پرسنٹ جو ہے ارننگ والیٹیلٹی ہے ارننگ والیٹیلٹی کا ایٹی پرسنٹ جو ان کا سامنے آیا کیونکہ یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ اگر آپ کی ارننگز والیٹائل ہیں اپس اینڈ ڈاؤنز اس کے اندر بہت زیادہ ہیں تو دس از اے کوز آف کنسرن فار پیپل who are managing the risk. تو ارننگ جہاں اسٹیبل ہونی چاہیے اس کی ولیٹلٹی ان دا سینس کہ بہت ہائی اگر جا رہی ہیں تو دے آر آر چانسز کہ جب وہ لو پہ جائیں گی تو اٹ ول ایڈورسلی افیکٹ دا جو بھی ادارہ ہے یا بینک ہے تو اس لیے اگر آپ دیکھیں گے کہ 80% جو انلسز ہوئی ہے اس کے اندر لوگوں نے اس رسک میجرس کو ایک طرح سے وہ ہائی لائٹ کیا ہے اس کے بعد سکسٹی پرسنٹ لیول کے جو ہے اکنامک کیپٹل اور اس کے بعد ریپوٹیشن کی بات ہوئی ہے یہ وہ ایریاز ہیں جو کہ آپ کو جیسے بتایا گیا کہ بہت اہم ہے اکنامک کیپٹل ہم آگے چل کے اس رسک اپٹائٹ کے کانسیپٹ کے آخر میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ اس میں جو اس کا کانسیپٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس لیے کہ اکنامک کیپٹل جو ہے رسک ایپیٹائٹ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے اور اس کی جو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ریگولیٹری کیپٹل ہے یہ اکاؤنٹنگ کیپٹل ہے اور یہ جو اکنامک کیپٹل ہے اس کے اندر ڈفرینشیشن عموماً لوگوں کا مس کانسیپٹ ہوتا ہے اور اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے تو اکنامک کیپٹل کے آپ دیکھیں کہ سکسٹی پرسینٹ ہے اس کے بعد ریپوٹیشن بھی امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ ریپوٹیشن کے حوالے سے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بعض دفعہ وہ ایریاز وہ ایونٹس بظاہر معمولی ہوتے ہیں لیکن وہ کسی ادارے کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اس کے لیے ایڈورس امپیکٹ ہوتا ہے اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ وہ ایکٹیوٹیز فراڈلنٹ یا انتھیکل جس کی وجہ سے کسی کمپنی کو ریپوٹیشن ڈیمیج ہوتی ہے وہاں پر ان کی رسک اپیٹائٹ کم ہوتی ہے اور اصولی طور پر کم ہونی چاہیے اس کے برعکس جو میجر لاسز ہیں جو اگر مثال کے طور پر نارمل لینڈنگ کریڈٹ کے حوالے سے آ رہے ہیں اس کی رسک اپٹائٹ زیادہ ہوگی اس لیے کہ اس میں ریپوٹیشن ادارے کی ڈیمیج نہیں ہوگی ان کی ایک طرح سے جو شاخ ہے وہ متاثر نہیں ہوگی کیونکہ اٹس پارٹ آف دا بزنس تو یہاں ریپوٹیشن کا بھی ایلیمنٹ پھر اس کے بعد ہم نے ڈیفینیشن کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ ایبلٹی ٹو ود اسٹینڈ دی شاکس میں کریڈٹ کی اور ڈیبٹ ریٹنگ ہے وہ بھی اہمیت ہے وہ بھی 40% جو ہے رسک مجرس کے اس میں آتی ہے پھر ریگولیٹری اسٹینڈنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں ریگولیٹری اسٹینڈنگ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی ریگولیٹرز کی نظر میں آپ کی کمپلائنس نہیں ہے آپ کے دوسرے ایریاز بہت آپ افیکٹولی اس کو مینیج کر رہے ہیں لیکن اگر ریگولیٹر سمجھتے ہیں ان کے نزدیک آپ کمپلائنس میں نہیں ہے تو دس از اے سم تھنگ ویری سیریس وچ ہیز ٹو بی لوک ان ٹو ریگولیٹری کمپلائنس ریگولیٹری بھی ضروری ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو بھی ایک ادارے کو رسک اپٹائٹ کے حوالے سے مد نظر رکھنا چاہیے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو فگر آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ رسک اپٹائٹ کا ویلنگ ٹو ایکسیپٹ رسک کا اس میں اگر ہم ایک گریڈنگ کریں کہ فرام لو ٹو ہائی تو وہ کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارننگ والیٹلٹی ہے اس کے اندر کیپیٹل ریکوائرمنٹس ہے کریڈٹ ریٹنگ ہے اور ریگولیٹری سٹینڈنگ جو کہ ہم نے آپ سے ابھی بات کی اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو سب سے کم ولنگنیس ہے وہ ہے کیپیٹل ریکوائرمنٹس کی کوئی بھی ادارہ خاص طور پہ بینکنگ کا یا فائنانس کا ایک کیپٹل ریکوائرمنٹ کے حوالے سے اس کی جو ولنگنیس ہوتی ہے وہ بہت لو ہوتی ہے دے کانٹ افورڈ ٹو ہیو لوور کیپیٹل تو اس میں جو ان کی رسک اپٹ ہے ظاہر ہے اٹ ہیز ٹو بی آن دا لوئر سائڈ اس کے بریک ارننگ ولیٹلٹی از پارٹ آف دا بزنس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بٹوین ہائی اینڈ میڈیم اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کہ جو ریپوٹیشن ہے وہ میڈیم کے اس میں آتی ہے یا جو کریڈٹ ریٹنگ ہے ریگولیٹری اسٹینڈنگ ہے اس کی بھی لوور ایکسیپٹنس ہے تو یہ جو فگرز ہیں اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو مختلف پیرامیٹرز ہیں جو مختلف ایریاز ہیں رسک کے وہ کس حد تک ادارے جو ہیں آرگنائزیشن جو ہیں اس کو کیا اہمیت دیتی ہیں جب ہم سب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے رسک کا جو ایریا ہے وہ جو ہے وہ کتنی اہم ہے اور اس کو جب اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر اس کا جو پورا کانسپٹ ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے اس کے بعد آئیے اب ہم رسک ایپ کو لنک کریں رسک مینجمنٹ فریم ورک سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے لیکچر نمبر ٹوینٹی میں ویریئس پروسیس آف ای آر ایم کی بات کی تھی تو اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں وہی پروسیس آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھیں گے رسک گورننس جس کی ہم نے بات کی تھی کہ ٹون فرام دا ٹاپ ٹون فرام دا ٹاپ ہے کہ جو بورڈ نے سینئر مینجمنٹ نے ایک چیز آپ کو بتائی اور وہ جو ہے رسک بھی انہوں نے اپروو کی تو یہاں جو رسک گورننس کا جو فیس تھا ای آر ایم میں وہ کور ہوتا ہے اس کے بعد رسک اسیسمنٹ ہم نے بات کی تھی کوانٹیفائی کرنے کی میجر کرنے کی اور اس کی رسک اسیسمنٹ کو ضرورت ہے فریکوینٹلی اسیس کرنے کی تاکہ جو ڈائنمکس چینجز آ رہی ہیں مارکیٹ کی کنڈیشن چینج ہو رہی ہیں اس کو ہم کیپچر کر سکیں اس کے بعد رسک کوانٹیفکیشن اور ایگریگیشن کی بات ہوئی یہ بھی اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے ای آر ایم کے جو تیسرا پروسیس تھا جو تیسرا اسٹیج تھا اس کے اندر اس چیز کو کیپچر کیا گیا تھا کہ آپ نے رسک کو اسیس کرنے کے بعد کوانٹیفائی کرنا ہے اس کو ایگریگیٹ کرنا ہے تاکہ اوور آل رسک پروفائل مختلف رسک کیٹیگریز کے حوالے سے آپ کے سامنے آ جائے اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو مانیٹرنگ اینڈ رپورٹنگ کا کانٹیکسٹ ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے مانیٹرنگ اور رپورٹنگ ظاہر ہے صرف انٹرنل نہیں ہے بلکہ ایکسٹرنل بھی ہے اور اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایکسٹرنل ڈسکلوجر کی بات کی تھی جس میں بیلنس شیٹ ڈسکلوجرس کی بات ہوئی تھی تو یہ آپ دیکھیں گے تو جو رسک ایپٹائٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس چیز کو بھی یہاں کور کرتی ہے اس کے بعد رسک کنٹرول اینڈ آپٹومائزیشن ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ رسک ریوارڈ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اپٹومائز کریں اور ہم نے یہاں یہ بات بھی کی تھی کہ جو بینکنگ بزنس ہے وہ رسک ٹیکنگ کی بزنس ہے ضرورت اس چیز کی ہے اور اس چیز کو امفیسائز کرنا ضروری ہے اور ہم سب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر رسک میں بینکنگ uh, میں ہم کنزرویٹو رہیں ہم کہیں کہ جی ہم نے رسک نہیں لینا ہمیں رسک اوائڈ کرنا تو دیر آر پاسبلٹیز کہ دین وی آر مسنگ لاٹ آف گڈ اپورچونیٹیز گروتھ فار پروفٹیبلٹی اینڈ فار دی ڈیولپمنٹ آف دا آرگنائزیشن تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ رسک اور کنٹرول کے اپٹومائزیشن کے کانسیپٹ کو بھی اسی طرح لیا جائے اور رسک اپیٹائٹ کے اسٹیٹمنٹ میں اس چیز کی وضاحت ہونی چاہیے کہ آپ کوئی اپارچونیٹیز مس تو نہیں کر رہے یہ بینکرس کے لیے یہ عام تاثر ہے کہ وہ کنزرویٹو ہوتے ہیں وہ رسک ورس ہوتے ہیں وہ رسک نہیں لیتے لیکن جب ہم اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں اگر ہماری رسک کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا فریم ورک ہے ای آر ایم کا وہ افیکٹو ہے تو اس کا آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اپرچونٹیز جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں آپ اس کو مس نہیں کریں گے بلکہ اس کو آپٹیمائز کریں گے تو جب یہ فٹ کرنے کی ہم بات کرتے ہیں رسک مینجمنٹ کے اس کو تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے اس کا لنکیج ای آر ایم پروسیس کے ساتھ کیا ہے اور جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا اور جیسے کہ ایکسپرٹس نے اور جو اس کے جو دوسرے جو ہیں وہ اس چیز کو کرتے ہیں کہ رسک ایپیٹائٹ از ان اے وے ایٹ دی ہارٹ آف دا ہول ای آر اور اس کو ہم جب مد نظر رکھتے ہیں تو اس کے بعد اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے اتنا امفسس دیا رسک ایپیٹائٹ کو تو اس کی ایک اسٹرکچرڈ اپروچ ہونی چاہیے اس اسٹرکچرڈ اپروچ کو جب ہم اپلائی کریں گے ان, ان کے مختلف اسٹیپس کو سامنے لے کے آئیں گے تو اس کی پھر افادیت سامنے آ جائے گی تو یہ جو اسٹرکچرڈ اس اپروچ ہے اس کے مختلف اسٹیپس ہیں اور انشاءاللہ اللہ ہماری یہ کوشش ہوگی اگلے لیکچر میں ہم تھوڑی ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ اس کے آپ کا ذکر کریں اور اس کے جو اندر مختلف پیرامیٹرز ہیں جو اس کے پہلوز ہیں وہ ہائی لائٹ کریں تاکہ رسک اپیٹائٹ کا جو کانسیپٹ ہے مزید کلیئر ہو سکے ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ